بن جائے گا اس لیے تجھے بھی گنا مل جائے گا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ویا آل کتاب اب دیکھو کتاب واہ واطف ہے اور انی ادوک آتف ہے جب اندو کا پتف ہوا تمہارا ایسا ہے اما فنی ادو کا اما فنی ادو کا بدیات الاسلام اور وہ انکر کا یال کتاب یا اِن ادو کا بدیات السلام وہ ان ادو کا بکوری تالا یا میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس آٹ پر یال کتاب کتاب تال الا کلیم تن آؤ ایک پیغام کی طرف کلیم یہاں بانۂ کلام ہے آؤ ایک پیغام کی طرف سوائم بیننا جو کہ برابر ہے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان سوائم بمانے مستویین ہے اور یہ کیوں ہیں؟ آپ کے حاشی نے لکھا ہے ہمارے تفسیر کرتے بھی نہیں لکھا ہے اور باقی نے سوائم و بینکم آپ اوکے اور ہمارے درمیان برابر ہے کیا معنی؟ یہ مسئلہ قرآن نے جس طرح پیش کیا ہے تو تو یوں بھی پیش کیا ہے تو یہ استوا بحثیت مکتوبیت فرق ہے کہ قرآن میں بھی مسئلہ توحید ہے تورات تو اور انجیل میں مسئلہ توحید ہے اللہ نابودا یہ تصویر کل متن کی عبادت نہیں کریں گے ہم الا اللہ مگر ایک اللہ کی ولا نشر کبھی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے ولاد بازو ناز اربابا نا نا اور نہیں بنائے گا نہیں پکڑے گا نہیں بنائے گا بعض ہمارے باز کو اربابن کیا مانا اربابن شریعت کی واکدار تمہارے واکدار ہیں نہیں کیا کہتے ہیں؟ ذمے ٹھیکے دار یہاں ارباب سے رب مرادنی ہے خدا مراد نہیں ہے یعنی کیا مانا اربابن شریعت کے ذمہوار شریعت کے حصہ دار جس کا ہم پچھتے واقعار کہتے ہیں مین دلّا اللہ, اللہ کے سوا فائن تولو اگر تم نے اعرا تھا تو اعلان کرو تم اشو بنا مسلم اگر یہ اللہ کریم کر دیا گاؤں اپنے مشروال ہے یہ آج کی سورت میں چھٹی میں بہر تھا ساتویں پوچھا جو ہے سورت عالمان کیسا ہے وہ تو یہ سورت اور خط بھیجا گیا چھٹی میں جبھی آج بنوتا سب کسی لکھ لیا ہے بات اس کے دو ایک جو ہے جو بہنوں سے ہے وہ یہ ممکن ہے کہ کی آج جو ہے چھٹی میں بھی اللہ نے بیچی اور ساتویں بھی میں بھی اللہ نے بیچ دی ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے دوسری بات جس کی طرف ہمارے ارز ہین کے محدثین کے رجحان ہیں جو بزرگ وہاں کے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت دی ہے یہ اپنے فساد اور بلاغت سے دی ہے اور یہ فساد اور بلاغت سے جو دعوت میں یہ آت لکھی ہیں یہ موافق دل وہی ہو گئی ہے جیسے کہ موافقات عمر بہت زیادہ ہیں تو موافقات محمد رسول اللہ بھی ہیں نا بات نہیں سمجھتے جیسے عمر صاحب نے کہا یا رسول اللہ فتح مکی کے وقت کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھیں ترجیم اکنگ رہے میرے صلاح آ گیا ہر تو مرا صلہ میرا جی چاہتا ہے کہ سارا بدر کو یہاں قتل کرو ٹھیک ہے نا عمر نے تو باپردے نکلے کیا یہ نبی آگے تو جس موافقات مرافقات مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نبی علیہ السلام نے یاد یہ عنوان بحیثیت کی اپنی مکتوا تھا اور رحمانی ہوئے تو اس میں کیا تیسری بات اومیت القارن نے یہ بات اور یہ تفسیر کا ہی بھی حصہ ہے کہ, بھی بات یہ ہے کہ جو رزلت کا مسئلہ آتا ہے کہ تمہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نازر ہے رجنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس آر سے مستمبد ہے یہ معاملہ بھی اس آر سے مستمبت ہے یہ آج بھی اس واقعہ کو شامل ہے تو اختصاص بھی لا کے مخصوص نہیں ہوتا ہے یا استقبال کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا شمول کی طرف اشارہ ہوتا ہے محفوظ اس جملے کو یاد کرو انشاءاللہ شاء اللہ میں آپ کو بت کام دے گا جب کی رضرتے آ تو پھر اللہ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آیت کس واقعے کو مخصوص ہے یہ واقعے بھی اس آت کو شامل ہے یہ آج کس واقع کو شامل ہے مسئلہ اچھا اب دیکھو یہاں پہ اگر آپ باسکنے کتابوں نے تبت لکھی جاؤ تو بدل کام لمبا ہوتا ہے اللہ نعبد نابل نشر کبھی آپ نے استغال کی اور اپنی اسمانی عبد اللہ صفات میں عبداللہ کا بھی ذکر کیا ہے اس لیے عبداللہ اور اللہ اللہ نابد اللہ یہ مشیر ہے اس بات پر کہ عبادت اللہ ہے اور استعمال عبادت یہ المسی بے عبادت ہونا یہ حلص ہے امام ور اسمانی کا یہ حلص ہے تر آسمانی کا جسما کے طبی یہ قبل اللہ رب اللہ اللہ. اللہ اللہ. جاس اس اللہ تو اس تو تو... تو تو تو اللہ عبد اللہ تبوڈ کے وہاں پر آئے چلے اب نب شیخری مسوری سے ڈر ہوا کا اچھا طالب ابو سفان اب جب پانا مسف بات ایسی ہے کہ یہ جو روایت ہے نا اس میں یہ ترتیبی نہیں ہے یہ ترتیبی واقعی نہیں ہے اس میں ترتیبی ذکری ہے تکلیفی سیکھنی ہے باقاً ایسا نہیں ہوا ہمیں بعد میں بتا بتایا کہ پہلا مسئلہ ندی کا پیغام ہے دوسرا مسئلہ کا ابن ناتور سے مشورے ہیں تیسرا مسئلہ اپنے قوم جمع کرنا ہے اور اسے رہ لینا ہے ترتیب یوں نے مشورہ کرا ہے اس کے بعد جو ہے بابا قوم کو مخاطب کرنا ہے یاروں کو پہ خرچ بھیجائے اس کے بعد مشورہ کیا ہے مشورے کے بعد جو ہے اب اسفسار کیا ہے اور اس کے بعد قوم کو جمع کیا ہے یہ ترتیب واقعی نہیں ہے یہ ترتیب کہہ رہے کہ فلم ما جب رقل نے کہا وہ جو کہنا چاہتا تھا دس ورادو کیوں میں جواب دیا کتاب اور رقف ہوا اس مریپ کے سب کے پڑھنے سے اصلو ساغ سخاب تو کاسورا ریا ہوا اس کے پاس اصب آوازیں اختلا تلاساتی لگائے یعنی مختلف آوازیں کسی نے ایک کام نہیں مانتے کام نہیں مانتے ایک نے یوں کرنا ہے چور مچیا فرد آتی آواز ہو آواز بلند ہوگی لوگوں کی رائے کی وہ ارخوی جہاں وہاں نکالی گئی یہ درمیان میں آیا تو وہ جو ہے تو حیرت الش کی تو آواز آوازیں رایا بلند ہو گئی مخالفت ضائع کرنے میں ایسا نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہم یوں کریں گے ہم یوں کریں گے تو ہر قل سج گیا کہ بھئی ان ابو سفیان نے بھی تو باتی بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری رائے ابو سفیان اس کے جرا کو ازیت نہ پہنچائے ہمارے ملک کی بدنمی نہیں ہو جائے تو ہر قل نے فون کیا ابو سفیان تو اپنے ساتھ لے کر فارج اس مجلس سے نکل جاؤ یہ ہم کو نکالا گیا ہماری حفاظت کی خاطر فکول تو اللہ اب یہاں پہ ابو سفیان تھوڑی سی اپنی ادا چاہتا ہے جب آوازیں بلند ہوئی ابو سفیان کہتا ہے فکول تلیہ صاحبی نے اپنے ساتھی کو کہا ہی نہ اخرجنا جس وقت ہمیں عمر کیا گیا نکلنے پر ہم نکالے گئے لقد آ میرا ابن اب نو کا بادشاہ یہ آمیرا پیر آمیرا ہے آمیرا سے بمعنی عظمت ہے بڑا ہونا جس لق جی تم شی امران اور انعت سرد کیا ملا کا جیتا جیت کیسے جیتا ہے نا جیتا ہے کہ جی تم ہے جیتا شے ان عمران تو آیا ایک بڑے کان پر تو ابو سفیان نے اذرائے اظہار اداوت کا آ میرا امرو ابنو ابھی کا بادشاہ بڑا ہو گیا معاملہ بڑا ہو گیا معاملہ ابھی کا بادشاہ کے بیٹے کا یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا تھا تمہارے حاجی حاجی ہے ڈسک تالو تا کا خزاک تعلق کا خزاق سے تھا اور عبادت ہے کہ پریش سے عبادت سے مخالفت کی پریش بات اسان مشہور تھی عبادت یہ اس نے مخالفہ کی قریش کے عقیدے سے جب یہ چلا گیا اب جب یہاں پہ آئے اللہ ناب اللہ تب سفیان کامارا امرو ابن و ابی کا بشا بڑا ہو گیا معاملہ کس کا ابی کا بشہ کے بیٹے کا تبھی کا بشہ تو رنخا ہے خالف قریشی بازان اور ابن سے مراد محنس اللہ ہے اگرچہ یہاں ابن نصبی مراد نے ابن اذہبی مراد ہے جو بھائی کو اس نے آدھار بے کمام بہت بڑھ گیا ہے کیا ہم اسے مطلب لڑائیاں کرتے ہیں اور اس کا ہم سارے مجموع کرتے ہیں یہاں پہ روم میں اس بہت بڑھ گیا ہے لوگ ہیں یہ ایک مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو احتمالات ہیں اور وہ بھی آج نے لکھا یہ عری اری رشہ یہ عری کا بج تھا یہ نبی صاحب السلام کی مار تر سے اجداد میں آتا تھا مار سے اجداد میں آتا تھا تو کلو بڑا ہو گیا معاملہ ابھی کب اس کی بیٹے کا کون سا ان کی نبی پا کی ماں کی طرف سے دادا تھا اس میں اظہار دشمن اور اداوتی ہے اداوتیں اگر یہ دادا ذکر کرتے تو نبی کے باپ کی طرف سے ذکر کرتے لیکن اذرائے اداوت نبی کے آبا نبی کا جد اب کی طرف سے ذکر نہیں کیا بلکہ نبی کی جد ان کے جد ام کی طرف سے ذکر کیا ہے تو یہ اظہار اداوت ہے تیسری بات ہمارے محشی نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں نبی علیہ السلام السلام کی جو رضائی والی نے حلی میں تو یہ ابی کابشا اس کے زوج کی گٹ ہے ارے شاہ کروڑا تو کہا کہ بڑا ہو گیا ہے مولا تو بیٹا تو نہیں ہے ہمیں راجا رنگ ہے یہ ذائب ہو گیا ہے لیکن پیہوریٹی نہیں ہے غیر معروف ہے اور اس کے تب نظر کافی تل کا یوگیتا ملک بن اثر یہ مشکل کا لگ ہے جورا بھائی ماما ابھی کام بڑھ گیا ہے اسے کو نہیں چلا تو اتنا مام بڑھ گیا ہے بن اسفر کا ہے تو میں کو بن اس ہے اب اسے اب روموں کو کیوں کہتے ہیں تو ہمارے ہاشیہ نے لکھا ہے ایک آدمی تھا جس کا نام اسفر تھا اور اسفر جو تھا وہ روم کا بیٹا تھا اور روم جو تھا وہ عیس کا بیٹا تھا اور عیس جو تھا وہ اسحاق کا بیٹا تھا اسحاق ابراہیم اسحاق کے بیٹا تھا تو اسفر ابن روم ابن عیس ابن اص ابن ابراہیم تو لہذا یہ روموں کی ایک جد کی طرح منسوب ہو گیا ہے بن اسفر سمجھ گیا ہے آپ نے ہاشیہ دیکھ لیا ہے وہاں پہ لکھا ہے اسفر ابن روم ہے نا اور روم ابن عیس ہے یہ سب ابن ابراہیم میں دوسری بات توجہ کرو کسی زمانے میں رومیوں پر حبشی غالب ہو گئے تھے رومی پر حبشی غالب ہو گئے تھے تو جب روم حبشی غالب ہو گئے تو حبشیوں نے رومیوں کی عورتوں سے نکاح کر لیا جب رومیوں کی عورتوں سے نکاح کر لیا تو رومی سفید تھے حسین سفید تھے حبشی غالب جو کالوں کا سفید رشم و بن گیا ان کی اولاد اصور بن گئی مکمل سفید اور نمکمل کالے تو گندم گن ہو گئے تو اس لیے ان کو اسفل جڑ بخنی ڈاکٹر سے پختو زندہ آب کی ہو جوڑی گی. جوڑی گی. تو کار خراب دیا تو جب رونوں پر حبشوں کا گرب ہوا تو حبشوں نے رونوں کے نکاح کیا تو وہ کالے اور یہ سفید تھے تو جب ان کی اولاد ملاپ سے بھی نہیں ان خلط نام امشاد جب میں آپ امشاد سے پیڑ ہوئے تو نقل تو دمیا نقص ہو گئے پوٹنا تو جب سے دریا جمع ہو سکے حیران ہے تو بنے اسم کے لوگ تو پہ سمجھ گئے تو اب یہ ابو سفیان کہتا ہے کہ فماظ تو بس میں ہمیشہ تھا منہ کنن ان سیز یہ محمد علیہ السلام یہ غالب ہوں گے منہ کنن اس سے بات توجہ کرو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ابو سفیان سخرب میں حرب کے بارے میں یہ ہجری چھی سے اسلام کے طرف کیا ہوا تھا مائل ہوا تھا لیکن فتح مکہ کے وقت یہ دلیل ہے جب یہ بات میں نے سنی تو فما زلط میں ہمیشہ یقین, یعنی یقین کرنے والا بن گیا ہو گیا میں یقین کرنے والا کہ اظہاروں کہ ان قریب محمد علیہ السلام غالب ہو جائیں گے یہ یقین میرے دل میں آتا جاتا تھا حتہ ادخل اللہ علیہ السلام اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا تمہیں مسلمان ہو گیا وکان ابر <نَاتُور> پڑی بہت مشکل ہے یار چائے پی لوں سے صاحب علیہ و حرقلا سکو فنال سارا شام یو حد دسو اَ نہ رکلا ہی اشا آپ نے دیکھا ہے وکان ابن ناتور یہ وا واطف ہے اور اس کا تعلق ما قبل سے ہے جب ما قبل سے ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ تعلیقی بخاری ہے اور کہ یہ سند متصر امام بخاری کا ہے میں سمجھتے ہو پھر دہاشے دیکھ لینا لیکن آشا دیکھا کرو بخاری کا یہ دورے والا ایک سال جو ہوتا ہے یہ طلبہ کی نیند کا نہیں ہوتا ہے لیکن رات دن جو مطالعہ بھی کرو تکرار بھی کرو اب وہ کان ہے یو وا و آتف ہے ماقبل پہ آتف ہے ابن ناطور یہاں سے یہ بات ہے کہ یہ جو روایت امام بخاری نقل کرتا ہے تعلیقن کرتا ہے اور صنعت کے اعتبار سے نقل کرتا ہے تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ ابن اس سے حدیث کا جو دوسرا حصہ بیان ہوتا ہے یہاں سے حدیث کے دوسرے حصہ شروع ہو گیا سمجھ گئے یہ بطور تعلیق امام بخاری نقل کرتے ہیں لیکن یہ تعلیق بخاری نہیں ہے صحیح قول یہ ہے یہ مسند ہے جب یہ سند ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ذکر کرتی نافی سے وہ شعیب سے شعیب عنظہری سے زہری نقل کرتا ہے ابد اللہ ہے عبد اللہ سے یہ ایک سند ہو گئی دوسری سند یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری ابو الیمان سے اور وہ شعیب سے شعیب ظہری سے زہری ابن ناتور سے اب سمجھ گئے تو کان ابن ناتور یہ جز آخر حدیث کا تعلیق نہیں ہے بلکہ یہ سند ہے البتہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی رواج امام زہری عبید اللہ ابن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں اور اب یہ جو واقع حصہ شروع ہوتا ہے امام زہری ابن ناتور سے نقل کرتے ہیں اب مسئلہ حل ہو گیا ابن ناتور سے نقل کرتے ہیں. کون امام زہری اب توجہ کرو امام یعنی ابن ناتور جو یہ واقع بیان کرتے ہیں ایسا بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ابو سفیان بیان کرتے تھے توجہ کرو ابو سفیان تحمل حدیث کے وقت کیا تھے شہب سے اچھی بات ہے تحمل حدیث کے وقت یہ مسلمان نہیں تھے لیکن نقل حدیث کے وقت شہب سے اسی طرح ابن ناتور تحمل حدیث کے وقت مسلمان نہیں تھے لیکن جب امام ظہری کو حدیث بیان کرتے تھے تو اس وقت مسلمان تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابن ناتور جب آپ پڑھیں گے نکتال میں تو باڈر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے سب اور استعمال کیا امام خلید ابوال یمان حق نبن نہ یہاں سمجھتے تو ایک یہ امام بخاری کے دو ساز ہے ایک حاکام ٹھیک ہے اسی طرح امام بخاری یہ وادن بکیر سے شوہب سے شعیب زوری سے اور زوئی نارو سے تو سرحد متصل ہے ٹھیک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری حکم سے نقل کرتے ہیں حکم نافی سے وہ شعیب سے اب شعیب جب اوپر جائے گا نا تو شعیب اپنے دوسرے استاد سے نقل کر کے زوری سے نقل کرتے ہیں تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعیب کے شروعات میں منفرد نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ روایت امام بخاری کو مستقل آسانی سے ملی ہے مستقل صنعت سے اپنے شیخ ابو الیمان سے اور ابو الیمان شعیب سے اور شعیب زہری سے اور زہری عبید اللہ سے اسی طرح امام بخاری کو یاب نے بکیر سے یہ بکیر شعیب سے شعیب زہری سے زہر زہری, زہری ابن ناتور سے نو کو تو بس کرو نا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ چار سو تین سو ترنمے نکالے آپ کو بتاؤں دسنا یاہبن بکیر وہ حد دسنا لیس حد دسنی یونس آنے ابن شہاب تو دیکھو امام بخاری کا استاد وہاں پہ ابو یمان تھا وہاں وہ یابن بکیر ہے تو سند مستقل ہے اب سمجھ گئے اب توجہ کرو وہ کان ابن الاتور اور تھا ابن ناتور اب دیکھو یہ ابن ناتور کون ہے امام بخاری اس کے بارے میں تین چیزیں بیان کرتا ہے صاحب الیا کا حاکم تھا وہ ہیرا اور رفیق ہیر قل تھا سوقفنالا نصارا شام اور عیس و شریعت تھا نسارا ہے شام پر اب سمجھ گئے نا یہ مسئلہ مشکل ہو گیا اب یہاں پہ جو حقیقت اور مجاز کا جب مسئلہ چلتا ہے مجاج حقیقت اور مجاز ان واحد میں ایک لفظ لی جا سکتے ہیں کہ نہیں ہم حنفی کہتے ہیں کہ نہیں لے سکتے نا ان واحد ایک لفظ سے بیک وقت حقیقت اور مجاز دونوں نہیں لیا جا سکتا جیسے کہ آپ کو سامی نے نظیر بتایا ہے کہ سو بھی واحد بیک وقت دو لابسین بھی جمع نہیں ہو سکتا ہے تو لفظ وقت دو معانی تو جمع نہیں ہوتی ہے نا جو ہے مشرق بھی؟ نہیں لشترک اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب معلومات جو صاحب بھی ہے اور صاحب عقل بھی ہے تو ایک قرت یہ بن گیا اور اسی عورت یہ جی صاحب نے فنائے کہ صاحب کے ہیں. صاحب حاکم صاحب مانے اب ایمان خواب بتاتے کہ ابن ناطور صاحب ایلیہ ایلیہ دلمقدر کے حاکم تھے ایلیہ دلمقدر کے حاکم تھے اے حیرکل جو ہے روح سے ابن ناطور کے لئے بے دلمقدر سے آیا تھا ابن ناطور حاکم ایلیہ اس سے ملا ہوئی تو ایلیہ کا حاکم تھا وحیراتا وحفق وحیراتا تو ناہی قطرمجاجمہ ناموں میں اس ہے صاحب مائے حاکم ایلیہ صاحبان ارفیراتا حاصل یہ بہت مان ہوا عالم تھا یو ابن ناتور نقل کرتا ہے انہی رقلہ رکلا ہے رقل جو ہے ہین قدیم الیا جب ہی آیا الیا کے مقام پر اب تھوڑا سا پڑھو پھر آپ کو بتاؤں گا سا من یہ صبح اٹھا ایک دن خبیص ان نفسی کیا معنی یعنی بد طبیعت حبیص نفس بری طبیعت اور یعنی پریشان کون یوں کہہ دوں یعنی بہت پریشان فکال و بازو ب تاریخی بطا بطار تو کہا اس ہرقل کو باز خواش نے بطار کا نوکر اس کے وہ خواص اور مشین نے قد استن کرنا ہے آج ہم کوئی اوپری جانتے ہیں دیکھتے ہیں تیری ہےت کو آج کوئی پریشان نظر آتے ہیں جب صبح اٹھانا ہیرکل تو بہت پریشان کن تھا تو خواص نے کہا کہ آپ تو ہمیں بہت پریشان نظر آتے ہیں <تصفح> تو قالا ابن ناتور ابن ناتور کہتا ہے وقان ہیرکل و خزہ آج کا تفسیر نہیں ہے اچھا تفصیل اب ابن ناتور اس ہیرکل کی خبیص نفس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہیرکل جب صبح اٹھا تو پریشان کن تھا لوگوں نے کہا کہ آج تو ہمیں بہت پریشان نظر آتا ہے کیوں پریشان ہوا تھا یہ ہیرکل کاہن بھی تھا جب یہ ہیرکل کاہن تھا تو علم نجوم کا ماہر تھا اس کو علم نجوم کے طریقے سے یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی کیا ہوگا ایک مختون جو ہے نا مختونوں کا سردار جو ہے وہ اس ملک پر قابض ہونے والا ہے اب اس کو پتہ نہیں کہ کون ہے لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودوں میں بھی ختنا تھا اور عرب میں بھی ختنا تھا رو میں بھی نہیں تھا تو جب اس نے علم نجوم کے طریقے سے یہ معلوم کیا کہ ایک مختون اس ملک پہ سردار ہونے والا ہے تو اس نے جب صبح اٹھا تو بہت پریشان حال تھا تو کہنا ہراکل تھا ہرکل حزا یعنی کا نجوم یہ علم نجوم کا ماہر تھا تو علم نجوم میں دیکھتا تھا فقال لہوم ہی نسا تو جواب میں ہرکل نے کہا ان بطارکہ کو جب انہوں نے اسے پوچھا کہ آپ کبھی سنس کیوں اتنی رائے اللہ لتا میں نے آج رات دیکھا ہی نہ نظر تو فر نجو میں جب میں نے علم نجوم میں دیکھنا چاہا مالک الخان مختونوں کا بادشاہ سنت شدہ کہا مختونوں کا بادشاہ قدارا تو یہ اس ملک پہ غالب ہونے والا ہے ظہور پذیر ہو گیا ہے اس ملک پہ غالب ہونے والا ہے بھائی علم جم کے ذریعے سے مجھے پتا لگ گیا ہے کہ ختان کا بادشاہ ختنے خط ہونے والا ہے مختونوں کا بادشاہ اس ملک پر آنے والا ہے تو میرے میرا یہ ملک جو ہے مختونوں کا بادشاہ لینے والا ہے اس لیے پریشان ہوں تو اب یہ رقل کہتا ہے کہ فامیا خطین حاضر اما اس زمان میں کون کون ختنے کرتے ہیں امت سمرات اثر ہے بھائی اس زمانے میں یہ ختنا کون کون کرتے ہیں تو قالو رایا نکالے سیاخ نل الحود اس زمانے میں جو ختنہ کرتے ہیں تو صرف یہودی ہی کرتے ہیں صرف یہودی ہیں اب یہ ہر قل کو تسلی دیتے ہیں فلا یو ہم منشان تو کیا معنی پریشانی میں نہ ڈالے تجھے یہودوں کی حالت یہ ختنے تو ایک یہودی کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہونا ان یہودوں کو ہم قتل کر دیں گے وقت اب علام ادائے کا اب یہ طریقہ بتاتے ہیں ہیر کو لکھ تو پیغام علا مدائن ملک کا اپنے ملک کے شہروں, شہروں کی طرف شہر جانتے نا مصر ہمارا اچھا تو شیروں کسی مراد یہ ہے کہ اصحاب مدائن یعنی نواب ملک وغیرہ فلق تلو منفی فل یق تلو منفی من یہود من من من پس یہ لوگ جو ہے قتل کریں اپنی بستی میں ان کو کہ جو یہودی ہیں کل کہا کہ میں نے جوم کے ذریعے دیکھ لیا ہے کہ بابا ملکی خدان یعنی مختونوں کا بادشاہ مجھ سے ابتدا لینے والا ہے تو اس زمانے میں جو مختون ہے تو یہ ہوئے, ہوئے جہاں جہاں یہود بستے ہیں ان کو قتل بادشاہ کون ہے سب تو گے تو ٹھیک ہے مذاحت اب یہاں فیا مواد جب کیا ہے تو یہ لوگ المرم یا کیا اپنے مولی پر خطے کی نہ ہو جائے تو بیرجم آیا ایک حرقل کے پاس کہ اس آدمی بھیجا ہیرا کر کے اسے ای خبر کے دوسرا صحابی، یہ ادمی حسن کے طب بے جا اور نہیںانا ضرور جب انہوں نے دیکھا اس کو فہد دسو ہو تو ان لوگوں نے نقل کی ہرکل کی طرف مختہ تان یہ رجل, جو رجل مختون ہے عن تو اس کے بعد جو ہے ایرکل نے پوچھا عرب کے بارے میں کہ عرب والے ختم کرتے کہ نہیں کرتے فکال آدمی نے کہا ہم یخین یار اب سب ختنے کرتے ہیں اب مسئلہ لوگ کیا نا اس نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں ملک کے ختان کے جو غالب ہونے والا ہے اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ ختنہ کون کون کرتے ہیں تو اس کو رایا نے کہا سب یہود کرتے ہیں اتنے میں معاملہ چل رہا تو ملک کے خستان بھیجا جو کہ خرید رسول اللہ وسلم تو اس نے کہا کہ یہ خبر لائق قاصد یہ مختون ہے کہ نہیں اس نے کہا لوگوں نے کہا یہ تو مختون ہے پھر پوچھا کہ بھائی یہ عرب ختنا کرتے ہیں اس نے کہا ہاں اب ہیر کا یقین آ گیا کہ میں نے جو خواب دیکھی تھی وہ عرب والوں کی تھی فقال ہیرا کلو نے کہا ہاضا ملک حاضر میں نے جو علم نجوم میں دیکھا تھا وہ عرب کا بادشاہ ہے و زارہ جو کہ غالب ہو چکا ہے آ گیا ہے اب جب آ گیا سہارا بمانے آنا ہے تو جب وہ آ تو غالب ہو جائے گی بات سمجھ گئے اچھا اب تیسری بات سما کا تباہ رکلو الا صاحب پھر ہیر نے ایک خط لکھا اپنے دوست کے اپنے دوست کو اور اس کا دوست جو تھا بیرو میا میں تھا اور یہ روم کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جس کو آج کلٹی اٹلی کے اٹلی ایک کے مقام پر وہ کانا نذیر علم اور یہ رومیہ میں جو آدمی تھا یہ اس کا نظیر تھا علم میں اور اس کا نام زوگاتر کہتے ہیں اس کا نام زوگاتر تھا اور جب یہ مسلمان ہوا تو لوگوں نے اس کو قتل بھی کر دیا تھا وہ یہ رجل رومیہ جو تھا نا رومیہ میں یہ نذیر الفل علم ہر کل کا ہم مسل تھا علم میں خمسا اور ارادہ کیا خمس کے طرف یہ خمس کی شام ایک مدینہ ایک شیر ہے فلم یار میں ابھی اس نے کس نہیں کیا تھا خمس کا یا یوں ابھی نہیں پہنچا تھا ہیمس کو حت آتا کتاب من ہی یہاں تک رومیہ یعنی اس کے دوست کا خط آیا وا فکورا ہیرن خروجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ موافق تھا ہرقل کے رائے پر نبی پاک کے آنے میں اب بات سمجھ گئے لمبی بات ہے اب جب ملک ایک نے آدمی بھیجا وہ بشارت دی خبری دی نبی پاک کے متعلق جب ہیرکل کو پتہ لگا یہ تو عرب ہیں تو اس کا ایک دوست تھا رومی کے مقام پر زغاتر اس کا نام تھا اس کو اس نے خط بھیجا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہہ دیا کہ واقعی اللہ کا رسول برحق ہے اب وہ رہین لکھتے ہیں کہ جب اس نے نبی پاک نبوت کا اعتراف کر لیا تو لوگوں نے اس کو مار دیا تو یوافق وا فکر یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رجل رومیہ کا رائے ہرقل کے ساتھ موافق نبی پا کے آنے میں وہ انبیون کہا کہ اللہ کا نبی برحق ہے بس اب سمجھ گئے اب دیکھو ہیرو لہو زما ارو میں فی دس کر تلو بے تو اعلان کیا ہیر نے آزینا یا آزنا اجازت دی تو اعلان کیا ہیر نے لہو زماں ارو میں روم کے سرداروں کو فی دستکر تھا کہ آؤ تم دسکرا میں فی دست کرا تھا کہ ایک شاہی محل تھا دسکرا شاہی محل نیچے لگے وہ بلڈنگ جس کے ارد گرد اور بلڈنگ کیا اسمبلی حان ہو گیا نا شاہی بلڈنگ جو اس کی شاہی بلڈنگ تھی بے حام بے حامیسہ حامس کے مقام پر ہیرکل نے اپنے ازما ازما روم کو بلایا شاہی محل میں سما مربی ابوا بہا پھر حکم کیا ہیرکل نے اس شاہی محل کے دروازوں کے بارے میں فغلقت وہ بند کی گئے سمت تلا پھر ہیرکل نے اپنے سر کو اٹھایا سمت تلا جانتی ہوں نا اپنے سر کو اٹھایا باقی بدن چھپایا وہ کہ بادشاہ ہے نا ڈرتا ہے نا باقی اپنی سر کو یوں اٹھا کر کہا یا ماشاء میں ہیں اور روم کے باشندوں ہلکم فل فلاح روشنی آیا ہے تمہاری رغبت کامیابی اور نیک بختی میں وا یس بتم ملک ہے تمہاری رغبت اس بات میں کہ تمہاری حکومت اور اقتدار باقی رہے بات سمجھتے ہو اگر تم فلاح اور رشد چاہتے ہو اور تم اپنی حکومت کو باقی رکھنا چاہتے ہو فتحب تو محمد رسول کے ہاتھ پہ بیٹھ کرو اور اس کی نبوت کو مان لو جب احرقل یہ بات کی نا تو مورل بخش ابواب تو چھلانگے لگائی اظہار نفرت کیا چھلانگے لگائی چلانگنا ماند وخشی گدوں کے دروازوں کی طرف دروازے بند تھے نا از جب ازما کو یہ بات کی تو گدوں کی طرح تنفر اظہار کیا اور کود پڑے دروازے کے طرف نہیں مانتے تو جی ہم جاتے ہیں نہیں مانتے تو ہم مانتے تو شور بھی ہو گیا اور کود پڑے وخشی گدوں کے طرح قد غلقت ان ہوزما روم نے جب دیکھے تو دروازے بند تھے تب دیکھو قسمت نہیں ہے نا پلم مارا ہے جب دیکھا رقل نے نفرتوں ان لوگوں کی نفرت وہ آئے سمن اور لوگوں کی ایمان سے مایوس ہوئی ہرکل تو کالے رقل نے اپنے سرداروں کو کہا علیہ ان کو میرے پاس بلاؤ آو ایک دوسرے, دوسرے اعلان, سنو اعلان سنو جب لوگ آئے تو وہ کالے رقل نے کہا نہیں کل مقالتی مکالتی میں نے کہا میں نے کہی ایک بات ابھی تھوڑے سے پہلے کہ نبی کی بیعت کرو نا یہ جو بات کی تھی بیرو بہا شدت اللہ دین میں سے دیکھنا چاہتا تھا تمہاری دین پہ پختگی بات بدل گئی نا پہلی تھی مسلمان ایمان کے تو متوجہ تھا نا اب قوم کو جب دیکھا کہ موافقت نہیں اور یار میں تو تم یہ نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب پر کتنی پختہ ہو ماشاءاللہ دیکھ چکا ہوں بڑے پختے ہو بھائی بڑے پختہ ہو فاقا در ہے تو تمہاری پختگی دیکھ لی ہے میں تو اپنے دین کو کسی وقت کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا تمہارے امتحان میں لینا چاہتا تھا دن میں پختہ ہو کہ نہیں دیکھ لیا کہ تم پختہ ہو میرا وہ دین ہے فسج دول تو لوگوں نے کہا کہ رکر جب تم اپنے دین پہ تو لوگ سب تابیداری کرنے لگے صحیح کیا وہ رضو ان ہو وہ ہر کر سے راضی ہو گئے اب اس میں باض ہے بابا کہ رقل مسلمان تھا کہ غیر مسلمان تھا تو اگر تم کہتے ہو کہ رضا بالکفر کفرن ہے نا تو سیدہ مخلوق کی طرف کفر ہے ٹھیک ہے نا اور یہ لوگوں کی سیدہ جب لوگوں نے اس کی طرف سیدہ کیا تو یہ راضی ہوا لوگ اس سے راضی ہوئے تو رضا بالکفر کفرن تو یہ رقل کافی رہ گیا رضاب بالکفر کفرن ہے تو رقل کون رہ گیا کافر رہ گیا فکانا ظالے کا آخر شان آخری حال تل کا تو جو میرے چیز کہ میری گاس <تصفح> اچھا بھائی ابھی تک کیا مسئلہ ہوا یہ ہے کہ یہ روایت امام زہری نے دو طریقوں سے نقل کی کس طریقے سے زہری نے عبید اللہ سے اور زہری نے ابن ناتور سے اچھا اور ابن ناتور کے ساتھ ابن ناتور وہ ہے جس کو اللہ نے بہت لمبی عمر دی تھی حرقل کے زمانے سے لے کر بنو محزوم کے زمانے تک یہ زندہ رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ابن ناتور مسلمان ہوا تھا اب اس میں یہ ہے کہ امام زہری نے ابن ناتور کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا تو بخاری کے حاشے میں کہ عبد الملک ابن مروان کے اقتدار کا جو زمانہ تھا اس وقت جو ہے یہ امام زہری آیا اور ابن ناتور سے اس کی ملاقات ہوئی اور ابن ناتور سے یہ روایت اس نے سنی تو لہذا روایت متصل ہے اور امام زہری کا ابن ناتور سے ملاقات ہوئی ہے لیمشق میں، عبد الملک کے زمانے میں ٹھیک ہے اشکال ختم ہوا یہاں تک امام بخار نے یہ بتایا کہ اس روایت میں شعیب ان زہری منفرد نہیں ہے بلکہ اس کے باقی مطابق بھی موجود ہیں اور یہ رواج زہری عبید اللہ سے یہاں تک نقل کرتے ہیں تو یہ رواج امام زہری ابن ناتور سے یہ بابقیا حصہ نقل کرتے ہیں اب یہ دو حصے نقل ہو گئے اب اس میں آپ کیا سمجھیں ابن ناتور کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ابن آتور جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہیرا نے خواب دیکھی یا علم نجوم دیکھا اور پھر اس کو علم نجوم کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ نبی بھی آخر و زمان آنے والے ہیں پھر یہ تائید جو ہے اور رجل ملک غسان کے قاصد کی نسبت سے یہ ہو گئی اور پھر اس نے بعد میں جو ہے نا اپنے ازمائے روم سے مشورہ لیا ہے اب کیا کون سی بات آگے ہے شام والی ابو سفیان والی کے یہ آگے ہیں تو امام بخاری نے یہ بات یہاں پہ نقل کی ہے کہ بھائی یہ ترتیب واقعی نہیں ہے پہلے خواب ہے یا علم نجوم دیکھنا ہے اس کے بعد جو رسانی ملک رسانی کی طرف سے آمد رجل ہے اس کے بعد خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھ گئے ترتیب سمجھ گئے جب رسول اللہ کا خط آیا تو اس نے اس وقت جو ہے ابا سفیان سے پوچھا ابا سفیان نے جو بات کی اس نے تفریح اوپر کی تفریح کے بعد دس کرمی حمیس کے مقام دستکر شائی محل میں اور روم کو بلایا ان سے مشورہ لیا جب مشورہ انہوں نے موافق نہ دیا تو اس نے ایمان کا اعلان نہیں کیا اب ترتیب یاد گئی بس فکان ضال کا آخر شان ہر یہ آخری حالت ہے ایرکل کی آو اگر آپ آزان دینا چاہتے تو دو یہ آخری شان ہے کس کی ہیراقل کی آپ اس میں بہت سے توجیحات ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وقت کم ہے تو مولریہ رحم اللہ کی عبارت سے اس کا اختتام کرتے ہیں آخر شان ہیراقل میں امام سیب کہتے ہیں کہ یہ مول ذکر رحم اللہ کہ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہیرا کل کیا واقعہ ختم ہو گیا ایمان بخاری بتاتے ہیں کہ یہ تھا آخری خاتمہ ہے کا پہلے ایمان کی طرف آ رہا تھا ذوق تھا علم تھا سب کچھ تھا آخر میں اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا تو اس لیے مون سے فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر لذات اور خاتمے سے ہر وقت خوف میں رہو موت کو یاد کرتے کرتے خوف خاتمے کے خراب ہونے کا خوف دل میں رکھو حرقل کو دیکھ لو آزا آخر و شان ہرتل آخری حالت یہ تھی پہلے ایمان کے طرف راغب تھا اور آخر کافر بن گیا ٹھیک ہے بھائی تو اسی طرح ہر قاری بخاری ہر استاد بخاری طالب بخاری کو چاہیے کہ اپنے خاتمی پہ نظر رکھے اور اکثر و ذکر ہاضم اللہ زاد کو اپنا معمول بنائے قال ابو عبداللہ را سارے ابن و کہسان و یونس و معمرو ان ظہری یہ حدیث ہر جو ہے سارے ابن کیسان کہ نقل کی ہے یونس نے بھی نقل کی ہے معمر نے بھی نقل کی ہے امام زہری سے اب یہاں پہ نکتہ ہے ابو عبد اللہ سے امام بخاری مراد ہے اب یہاں پہ ابو الیمان یعنی حکم ابن نافی کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ حکم اب توجہ کرو چاہ اچھا یہاں پہ بات سنو ایک بات تو یہ ہے احتمال ہے کہ ابو الیمان جس طرح شعیب سے نقل کرتے ہیں شعیب ظہری سے نقل کرتے ہیں تو ابو الیمان یہ حدیث جو ہے سالے سے نقل کرتے ہیں اور اسی طرح یونس سے نقل کرتے ہیں اور مامر سے بھی نقل کرتے ہیں تو گویا کہ شعیب اکیلا نہیں ہے ایک مطلب یہ ہو گیا ہے بات سمجھ گئے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں امام بخاری کا استاذ ہے الیمان ابو الیمان شعیب سے نقل کرتا ہے تو اس طرح امام بخاری ابو الیمان کے علاوہ یاب نے بکیر سے اور وہ صالح ابن احسان سے اس طرح یا بکیر سے وہ یونس اور معمر سے آنے زہری تو گوئے کہ یہ رائے بہتر ہے کہ مستقل آسانی سے یہ صنعت ان کو پہنچی ہے دوسرا میں نے کہہ دیا تین سو ترتر میں اور چار سو بارہ روایت اب پھر نکال دو خیر ہے کوئی بات نہیں آپ اگر اذان دیتے ہیں دے دی دو میں نے ادھر دے دو نہ تو تم دے دو نہ چار سو بارہ حد ابراہیم ابن حمزہ حدثنا ابراہیم نے سعد آسان ابن کیسان آن ابن شہاب معلوم ہو گیا نا تو گوئے کہ مستقل سنس امام بخاری کو یہ سند ملی ہے الیمان کا حوالہ ادھر کوئی نہیں اگر یہاں پہ امام بخاری کو استاد ابو یمان ہے تو یہاں پہ ابراہیم ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ ابھی تین سو تیرن میں بھی نکالو اب تین سو تیرن میں جب آپ دیکھ لیں تو دیکھو حد سنا بکیر علیس یونس آن بن شعب آن بید اللہ تو مستقل سنو ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ اکال ابو عبداللہ صالح ابن حبن و یونس و زوری سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح امام زوری سے شعیب نقل کرتے ہیں ابو الیمان کی نسبت سے ابو الیمان شعیب سے زوری سے نقل کرتے ہیں تو اسی طرح ابو الیمان کے علاوہ میرے باقی شیوخ بھی ہیں وہ اپنے اساتذہ صالح سے یونس سے معامل سے نقل کرتے ہیں اور یہ مام تینوں زوری سے جس طرح شعیب زوری سے نقل اب سمجھ گیا؟ یہ مطابع ہو گیا اب یہ مطابق نقطہ میں لکھا ہے اب تقویت وقت تاکید ہو ترجیح ہو ذکر کی امام بخاری بتانا چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ رقل قبا کیسے سرد واحد سے نہیں ہے یہ چار آسانی سے مستقل طور پر ذکر ہے تو تقویت اور تاکید مقصود ہے ٹھیک ہے اب مسائل جو لمبے حدیث میں تھے آپ کو چند مسلم خراوار آپ کو پیش کرتا ہوں نمبر وار میرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دعوت جس طرح زبان سے نبی پاک سے پیش کی ہے اسی طرح نبی علیہ السلاۃ السلام نے دعوت بالخطوط بھی پیش کی ہے آغاز کیا تھا تو ہر کاتب جب خط لکھتا